عظب اللہ السمی علیطعنجیم من, من حمزی و نقفی و نقطی ولدین کدب و بھی آیا تھی نا سنست رم منحط العم لیم ان نقی تی متی ولدین قدب و بھی اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا سنست درجو ہُم منحت الم ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے کے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے یعنی جو ہماری آیات کو جتلانے والے ہیں میں ان کی فوری گرفت نہیں کروں گا تاکہ وہ غفلت میں پڑے رہیں گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اسی کا نام ہے ڈھیل اور استدراج درجہ بہ درجہ کسی کام کی طرف کسی کو لے کے جانا کھینچنا استدراج یہ ڈھیل اور استدراج کافروں کو ان کے گناہوں کی سزا میں دی جاتی ہے کافروں کے گناہوں کی سزا کے طور پر انہیں ڈھیل دی جاتی ہے اب یہ جھیل ہے ان کے لیے ثواب لیکن وہ احمد اور بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہم پر بڑی مہربانی ہو رہی ہے حالانکہ ان پر مہربانی نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ انہیں آخرت کے عذاب کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ ان کو ڈھیل دیتے جاؤ اور غلطیاں پہ غلطیاں کرتے جائیں اور بالآخر جہنم میں جھونک دیے جائیں وہ انگلی رحم ان نقیدی متین اور میں انہیں بہلت دیتا ہوں یقیناً میری تدبیر بہت مضبوط ہے املی لہم املا املا کہتے ہیں بہت لمبی محلت کو املا یعنی لمبی محلت املا املی املا لمبی محلت دینا وہ سکولوں میں بچوں کو املا لکھواتے ہیں املا اس کو بھی املا کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ استاد گول کے اس کے بعد لمبی دیر تک چپ کر جاتا ہے تاکہ جو اس نے بولا ہے وہ طالب علم لکھ لے اس لیے اس کو کہتے ہیں املا املا کا معنیٰ لمبی مہلت انا قیدی متین یقیناً میری تدبیر خفیہ تدبیر متین بڑی سخت ہے جسے کسی ہیلے اور کسی تدبیر کے ساتھ توڑا نہیں جا سکتا اس کی مدافعت نہیں کی جا سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے اللہ پکڑتا ہے تو پھر اسے بھاگنے نہیں دیتا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر یہ آیت پڑھی و قدعلی کا اقد و ربی القرا اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے یقیناً اس کی اخذ اس کی پکڑ علیم شدید بڑی سخت اور بڑی دردناک ہے اولم یہ تفقر صاحب جنہا انہ اللہ ندیر المبین اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی میں جنون کی کون سی چیز ہے انہ اللہ ندیر المبین وہ تو ایک کھلن کھلا ڈرانے والا ہے اور کچھ نہیں صرف واضح ڈرانے والا ہے بس اب پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی غفلت اور ان کی بے رخی پر تبدیل کی تھی اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو ان کے شبہات تھے ان کی تردید اللہ تعالی نے کہی ہے بیان کی ہے کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون قرار دیتے تھے کہ یہ مجنون ہے پاگل ہے جس طرح کے سورہ حج سورہ دخان وغیرہ میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دو جواب دیے پہلی بات تو یہ کہ علم یہ تفقروں کیا تم نے کوئی سوچا نہیں غور و فکر نہیں کیا اس بات نے کہ ما بھی صاحبی ہم انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو اب لفظ بولا ہے ما مابی صاحب ماب صاحبی گن ما صاحب قرار دیا ہے ما صاحبیہم ماب صاحب کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہی ساتھی ہیں کہیں ہی اور سے نہیں آئے تمہارے اندر پیدا ہوئے پلے پروان چڑھے عمر کا ایک حصہ انہوں نے تمہارے اندر گزارا ہے تم ان سے خوب واقف ہو چالیس سال گزارے ہیں انہوں نے کچھ غور کرو بھلا پاگل ایسے ہوتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غور کرنے کی دعوت دی ہے اور پھر دوسری بات یہی ہے من جنا کوئی دیوانگی جنون پاگل پر کوئی ہے بھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی وجہ سے پاگل اور دیوانہ کہتے تھے تو ہید, نماز صدقہ یہی چیزیں تھیں سیدھا رحمی پاک دامنی سچ جھوٹ سے بچنا یہی دعوت تھی نا تو بنا اس میں دیوانے پن والی یا جنون والی کون سی بات ہے جسے جنون کہا جا سکتا ہے تو میں ان لذیر وہ تو واضح کلم کھلا ہرانے والے ہی ہیں اور کچھ نہیں اولمیمات اب الرم کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی عظیم شان سلطنت میں نظر نہیں دوڑائی مما خلاط اللہ بن شعیع اور جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے و انآ یقوں کا دقتارا واجالحم اور اس بات میں کہ شاید ان کا مقرر وقت واقعی قریب آ چکا ہو فبی عی حدی تھینون تو پھر کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے ملکوت یہ ملک سے ہی نکلا ہے ملک کہتے ہیں سلطنت کو بادشاہی کو واؤ اور تا کا اس میں اضافہ ہوا ہے ملک میں تو بن گیا مالاکوت تو واؤ اور کا لفظوں کا حرفوں کا اضافہ ہوا ہے لفظ میں تو اس کے معنی میں بھی اضافہ ملک بادشاہی اور مالاکوت عظیم الشان بادشاہی عظیم الشان سلطنت یعنی دلائل کونیا اللہ تعالی نے ان کی طرف غور کرنے کی دعوت دی ہے قومی دنائیں اگر اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان سلطنت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا ثبوت مل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ آسمان و زمین کی عظیم الشان سلطنت اور پوری کائنات کی ایک ایک چیز سب کا مالک ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے اولمین درو کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے فی ملکوت السماوات والارضی ملاپوتی سماعتی اللہ شعیع آسمان و زمین کی عظیم و شام سلطنت میں اور جو جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ہر چیز کے بارے میں اللہ نے کہا کیا کہ اس نے دیکھا نہیں کسی بھی شہر کے اوپر غور کریں کوئی بڑی ہے یا چھوٹی کسی کی طرف بھی دیکھیں تو ذرہ ذرہ اس کائنات کا گواہی دے رہا ہے کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہے اور اس عظیم الشان سلطنت میں اس کے کسی حصے میں کوئی خرابی کوئی ٹکراؤ اور کوئی حادثہ نہیں ہے وہ انساء یقون قدیف تارہ با آجاد اور اس بات کی طرف بھی انہوں نے یہ سوچا نہیں غور نہیں کیا کہ ان کا مقررہ وقت یعنی موت ہو سکتا ہے یہ بالکل قریب ہو موت کا وقت تو کسی کو معلوم نہیں ہے انسان کو کم از کم یہی سمجھ کر یہی سوچ کر اپنے عقائد اور اعمال کی جانچ پڑتال کرتے رہنا چاہیے اپنی حالت پر نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے کہ شاید اس کی موت کی گھڑی قریب آ گئی ہے مگر یہ بدبخت اتنا بھی نہیں سمجھتے اور یہ تفکر اور غور و فکر کی دعوت جو ہے اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تقلید کا عذر قیامت کے دن کسی کام نہیں آئے گا جو یہ کہیں گے کہ ہم تو دیکھا دیکھی کرتے رہے جیسے ہمیں کسی نے کہا ہم نے ویسے ہی کرنا شروع کر دیا بغیر جانچ پڑتال کیے بغیر تحقیق کیے تو یہ ادا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ قیامت سے پہلے ہی مرنے کے بعد منکر نکیر جب سوال کرتے ہیں جواب صحیح صحیح دے جائے گا مومن آدمی اس سے پوچھیں گے ومایودری کا تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا رب اللہ ہے دین اسلام ہے اور نبی محمد صلی اللہ واقع سے پڑھا میں اس پر ایمان لایا میں نے اس کی تصدیق کی تین باتیں کہتاب اللہ ہی وہی اور وہ آدمی جو کافر اور فاجر ہوگا وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری ہائے افسوس مجھے پتہ ہی نہیں سب تا سے میں نے لوگوں کو کچھ باتیں کہتے ہوئے سنا تھا جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی ویسے کہتا رہا وہ اس کو ماریں گے اور کہیں گے لا ترئیتا والا نہ تو نے پڑھا تلاوت کی اور نہ ہی تو نے جانا تو یہ کامیاب ہونے کے لیے قباۃ کتاب اللہ کتاب اللہ کی تلاوت کتاب اللہ کو پڑھنا اس کو سمجھنا یہ ضروری ہے اور جو یہ کام نہیں کرے گا وہ بربہ کے مرحلے میں ہی اخروی زندگی کے پہلے مرحلے میں ہی ناکام ہو جائے گا میں فبی حدیث مینون یعنی قرآن سے بڑا بوجھا اور کیا ہوگا اور اس سے بہتر نصیحت کس کتاب میں ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بہتر ناصح بہتر سمجھانے والا اور کون ہوگا جس کی باتوں پر یہ ایمان لائیں گے آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ ان کے نام ماننے کا اصل سبب تکبر اور سرکشی ہے مئی عبر اللّہ فلاح عدی اللہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں وایا رحم فی تو اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ بھٹکتے پھرتے ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر اللہ کا قانون ہے وہ گمراہ اس کو کرتا ہے جو نیکی کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد ہدایت کا علم ہو جانے کے بعد بھی بدی کا راستہ اور گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے है <عَلَى> پھر ہدایت کے وعدے ہونے کے بعد اس نے کفر کی رائے اختیار کی بدی کی رائے اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اسی راہ پر ہی چھوڑ دیا پھر اس کو واپس لانے والا کوئی نہیں ہے یس ارو نہ مرسا وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اانسا ہا کہ اس کا قیام کب ہوگا قیامت کب آئے گی کل کہہ دیجئے انما عند ربی یقیناً اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے لا جلی ہا نوقتی ہا اسے اس کے وقت پر اس کے سوا اور کوئی ظاہر نہیں کر سکتا سقولت فصرم یہ آسمان و زمین پر بہت بوجھل ہے لاتی لا تم اللہ بغتا. وہ تمہارے پاس نہیں آئے گی مگر اچانک ہی یس آلونا کا آپ سے ایسے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کے بارے میں پوری تحقیق کرنے والے ہیں کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے الا قم نا اختراصلۂ عمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے قیامت کے بارے میں علم اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں ہے اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے قیامت کا علم فرشتوں کو بھی نہیں دیا اور نہ ہی کسی نبی مرسل کو اس کے بارے میں بتایا ہے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ یہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کو اللہ نے کہا ہے ایک گھڑی گھڑى ایک گھڑی گھنٹا یا ایک لمحہ ایک پل ایک سیکنڈ کیونکہ قیامت اچانک ایک لمحے میں ہی برپا ہو جائے گی اس لیے قیامت کو اسا کہا ارسا اس کا وقوع ہونا کب ہے مرسا مطلب ہے کہ اس کا گڑھ جانا قائم ہو جانا یہ اللہ سبحانہ سف نے قیامت کو اچانک کھڑا کر دینا ہے اچانک آ جائے گی وہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ شاید آپ کو علم ہو تو آپ کہہ دیجئے دیجیے الما علم اندا ربی اس کا علم تو صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے اللہ کے سوا اس کو اور کوئی نہیں جانتا سماوا طلع یہ آسمان و زمین پر بوجل ہے اس کے دو معنی آسمان و زمین پر بوجل ہونے کے ایک تو یہ کہ قیامت یہ آسمان و زمین پر بہت بھاری ہے اس کی حیبت سے زمین و آسمان لرزتے ہیں کیونکہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت یہ سب کچھ ریزا ریزا ہو جائے گا عید الماع الفاتارت و عید القواق ان آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ستارے جھڑ جائے زمین بھی اسی طرح ریزا ریدہ, ریدہ ہو جائے گا دکتِ اردو دکند اس وجہ سے یہ زمین و آسمان پر بھی بہت بھاری ہے قیامت وہ لڑستے ہیں اس کے خوف سے اور دوسرا یہ کہ قیامت کا علم زمین و آسمان پر بھی بھاری ہے مطلب زمین و آسمان بھی قیامت کے علم کو برداشت نہیں کر سکے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے صرف اپنے پاس رکھا ہے کچھ اہل علم نے ساقولت کا معنی کیا ہے خافیت یعنی کہ آسمان و زمین پر اس کا علم مخفی ہے پوشیدہ ہے لائیو جلی حالی وقتی ہاں اللہ کے سوائے اس کو اس کے وقت پر کوئی ظاہر نہیں کر سکتا ساولت فماوا کم اللہ وقت اچانک تمہارے پاس آئے گی اب قیامت سے پہلے کچھ واقعات رونما جو ہونے ہیں ان کی طرف شریعت نے اشارہ کیا ہے جیسے دجال کا نکلنا دعوت الارض کا نکلنا یا ماجوج کا خروج عیسیٰ علیہ السلام کا نضول سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ علامات قیامت ہیں لیکن ان واقعات سے بھی کوئی اس کا عین مقرر وقت معلوم نہیں کر سکتا کچھ لوگ کہتے ہیں علامات قیامت کو اگر مان لیں یہ تو سنگھ ہائے میل ہیں اور یہ تو بتاتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے ہاں ٹھیک ہے یہ بات کہ یہ بتاتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کب آنے والی ہے صرف اس سے یہ پتہ چلتا ہے علامات قیامت کے ظاہر ہونے سے کہ قیامت قریب آ گئی ہے قریب آ گئی ہے کتنی قریب ہے یہ اللہ کو پتا ہے اللہ تعالی کے لیے تو قیامت شروع سے ہی بڑی قریب ہے انہم نہ ہو و نرا قریبا یہ اس کو دور سمجھتے ہیں ہم اس کو بڑا نزدیک سمجھتے ہیں اللہ کے لیے تو قریب بندوں کے لیے جو بہت دور ہے اللہ کے لیے وہ بھی قریب ہے اخترابت ون شکل قبر چاند دو لخت ہو چکا قیامت قریبہ بھی چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ بھی علامات قیامت میں سے تھا تو چاند فرمایا دو ٹکڑے ہو چکا ہے اختار و قصہ قیامت قریب آ گئی اللہ نے اس وقت کہہ دیا کہ قیامت قریب آ گئی کیوں انگ عید اللہ کے نزدیک قریب ہی قریب یس القا کا حفیع وہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ بار بار قیامت کے بارے میں پوچھ کر اس کی پوری طرح سے تحقیق کر چکے ہیں تو انہیں کہہ دیجئے ان نما المحا ان اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے ولا کنہ اکثر ناصل لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کلّین ابرا کہہ دیجئے کہ میں اپنے اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا علامہ شاہ اللہ مگر جو اللہ چاہے تو علم و لفظر تو من الخیر اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بھلائیوں میں سے ضرور بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا حاصل کر لیتا پامام سو اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی ان انا اللہ نذیروں بشیر القومی میں تو صرف ایمان لانے والی قوم کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت میں سے جو کچھ ہونا ہے اور ہو رہا ہے مجھے ذاتی طور پر کسی قسم کی کوئی قدرت کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی جان کے لیے کسی نفع یا نقصان کا مالک بن سکوں کسی نقصان یا تکلیف کو روک سکوں یا کچھ نفع حاصل کر سکوں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو پھر وہ کون ہوگا جسے اللہ تعالی نے یہ اختیار ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں دیا تو مطلب کسی کو بھی نہیں دیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لیے یہ اختیار واقعی نہیں تھے لیکن دوسروں کے لیے اختیار دیے تھے یہ بھی بریویت کا صوفیت کا عجیب عقیدہ ہے کہ اپنے لیے اختیار نہیں دوسرے کے لیے اختیار ہے حسرت ہے ایسے اختیار پر بھی جو اپنے کام نہ آئے کہ اپنے آپ کے لیے پیر فقیر بزرگ ولی انبیاء صلاحہ شہداء صدیقین خود اپنے لیے نہیں کچھ کر سکتے دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں خود بے اولاد فوت ہو جاتے ہیں دوسروں کو اولادے دے دیتے ہیں اختیار اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے اختیار لیکن ایسی بات نہیں ہے دوسرے کے لیے بھی اختیار کسی قسم کا ہے ہی نہیں اللہ کے اختیار کسی کے پاس اللہ نے یہ اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ولا کم توغیبہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو یہ یہ کر لیتا مطلب کیا کہ مجھے غیر کا علم بھی نہیں اگر ایسا ہوتا تو پیشگی کتنے فوائد سمیٹ لیتا اور نقصان کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر کوئی منصوبہ بندی کوئی حکمت عملی ودا کر لیتا تو یہ غیر کو جاننا یہ بھی صرف اللہ سبحانہ خانہ ہوتا کی صفت ہے اس کے باوجود کئی نادان ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں غیب جانتے ہیں حالانکہ بعض جگوں میں آپ کا چہرہ زخمی ہوا دانت مبارک شہید ہوئے چہرے میں خود کی کڑیاں چپ گئیں ہونٹ پھٹ گیا گھوڑے سے گر کے زخمی ہو گئے کتنے دن صاحب فراش رہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ پر بہتان لگا تو پورا ایک مہینہ پریشان رہے ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا دیا جسے کھانے کے بعد آپ کے بعد صحابہ بھی شہید ہو گئے اور اسے کھانے کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کا اثر آخر تک محسوس کرتے رہے حتیٰ کہ مرض الموت میں آپ نے فرمایا کہ وہ جو یہودیا نے بکری میں زہر ملا کے کھلایا تھا وہ میری رگوں کو کاٹ رہا ہے یہ سارے واقعات اس بات پر شاہد ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو انہیں یہ تکلیف نہ پہنچتی ان عنا اللہ ندیروں میں بشیرون میں تو صرف ایمان لانے والی قوم کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا اس آئے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہوا ہے انبیاء صلی جن کو اللہ نے سب لوگوں کی نسبت بڑا بنایا ہے اللہ نے جو ان لوگوں کو بڑا بنایا ہے انبیاء صلی اللہ کو وہ بڑا بنانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ دکھاتے ہیں انَََ اللہ بشیر و نذیر نذیر و بشیر میں <تصفح> <تصفح> تو خوشخبری دینے والا ڈرانے والا ہوں جو فضیلت اور رتبہ ہے وہ کس وجہ سے ہے بشیر و نذیر ہونے کی وجہ سے اللہ کی راہ بتانے کی وجہ سے اور اس بات میں کچھ ان کی بڑائی نہیں کہ اللہ نے ان کو عالم میں تصرف اور قدرت دے دی ہے یہ کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے یہ خامساں کی طرف منسوب کر کے اور ان کی بڑائی کرنا چاہتے ہیں موت و حیات یا نفع و نقصان ان امبیا صلیح کے اختیار میں ہو یہ کوئی بڑائی نہیں بلکہ بڑائی اور عظمت کیا ہے اللہ کی راہ دکھانا اور پھر اسی طرح غیب یہ کہنا غیب کے بارے میں کہ انبیاء صلاحہ غیب جانتے ہیں یہ بھی کوئی بڑائی والی بات نہیں اس آئے سے تو یوں کہیں کہ شرک کی بالکل جڑ ہی کٹ جاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے اولیاء یا صلاحہ شہداء کے سردار ہیں سید البشر تمام انسانوں کے سردار ہیں انبیاء کے بھی سردار ہیں انہیں اپنی جان کے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں انہیں غیب کی کوئی بات معلوم نہیں تو کسی اور نبی یا ولی یا بزرگ یا فقیر یا جن یا فرشتے کو کیا قدرت ہے کہ وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچائے یا غیب کی باتوں پر اطلاع پائے ہاں وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو بات آپ کو بتا دیتا ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتی ہے اور آپ جو آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چلتی ہے وہ آپ لوگوں کو آگے بتا دیتے اسے اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھتے تو علم غیب اور ہے علم غیب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ذاتی صلاحیت سے نامعلوم چیز کو معلوم کر لے یہ ہے علم غیب کسی کے بتانے پہ پتہ چل جائے تو یہ تو کوئی علم غیب نہیں ہم اپنے گھروں میں سوئے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں خبریں آتی ہیں ہم خبریں سنتے ہیں پوری دنیا کی رپورٹیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو یہ سارا کچھ ہماری آنکھوں سے اجل اور غیب لیکن وہ نیوز کاسٹر کے بتانے کی وجہ سے یا اخبار پڑھنے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتی ہیں خبریں تو اس کو علم غیب نہیں کہتے یہ تو خبر اور اطلاع ہے علم اور شاید الاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جب غیب کا علم نہیں دیا تو کسی اور کو کہاں سے مل سکتا